بڑے ہی نرالے اور بڑے ہی پیارے ہیں مگر آج جس کلام کی باری ہے سبحان اللہ میرا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا بھر کے کے اس کلام کے کچھ اثار ضرور زبانی یاد رکھے ہوئے ہوں گے اور کیوں نہ یاد رکھے وہ کلام ہی نرالا ہے کلام کون سا ہے جیسا میں نے کہا کہ آلہ حضرت خود ہی اپنے کلاموں کے بارے میں فرماتے ہیں گونج گونج اٹھے ہیں نگماتے رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وام انکار ہے گوج گو جے نو ماتا سے بوسا گوج گوجو نو تیرے رسا سے بوسا کیوں نہ کس پھول کی میرے میں وامل کار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی میرے میں وامل کار ہے وہ کلام ہے جس کی گونج سارے عالم میں ہے سبحان اللہ کیا عرب کیا عجم کیا دنیا کے کی اطراف و اقناف دنیا کی مختلف بولی بولنے والے اس کلام کو جھوم جھوم کر پڑھا کرتے ہیں اگر یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آزان کے بعد ساری دنیا میں جس نغمے کو ایک عظیم شہرت ملی وہ یہی کلام ہے جی ہاں وہ صلاة و سلام جو دنیا میں خاص طور پہ اردو زبان میں لکھے جانے والے سلام میں سب سے طویل سلام ہے ایک سو اکتر جس کے اشعار ہیں میرے امام نے نبی پاک کے پیارے چہرے اقدس کی تاریخ بھی بیان کی ہے بلکہ ہر ہر کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کیا ہے نبی پاک کی عادتوں کا بھی تذکرہ ہے میرے آقا کے غذبات کی بات بھی ہوئی ہے پیارے آکا کی آلو اطرت کی بات بھی ہے صحابہ کرام کا بھی شاندار انداز میں بیان ہے یہ سلا و سلام کیا ہے ایک شاندار گلدستہ ہے جی ہاں پہنچ گئے ہوں گے آج اس کلام کی باری ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم ہدایت پہ لاکھوں سلام انشاءاللہ اللہ اس کلام کو پڑھنا بھی ہے سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے یقیناً ایک سو اشار کو پڑھنا اس کی شرح بیان کرنا بہت مشکل ہے مگر ہم نے سلیکٹڈ بہت خوبصورت اشار آپ کے لیے منتخب کیے ہیں مگر جب بھی دیکھیں ہمیشہ کی طرح عزت و احترام کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اس سلسلے کو آپ نے دیکھنا ہے اور ممکن ہو تو اس سلسلے میں مشکل تو ہوگی مگر اگر کھڑے ہو کر سلاۃ و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے اس کی برکتیں لوٹیں گے آئیے شروع کرتے ہیں وہ عظیم و سلام جو ساری دنیا میں بڑی محبتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور کیوں نہ پڑھا جائے عاشق کے قلم سے لکھا ہوا ہے سبحان اللہ بزرگوں کا تذکرہ بھی ہے اولیا کرام کا تذکرہ بھی ہے چاروں اماموں کا تذکرہ بھی ہے غوث آزم کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے اور آخر میں کیا خوبصورت التجابی ہے اس پورے سلام کو لکھنے کے بعد عاشقوں کے امام لکھتے ہیں کہ اے کاش قیامت کے دن بھی وہ موقع آئے جب فرشتے مجھ سے کہیں کہ اے رضا نبی پاک کے سامنے وہ سلاۃ و سلام پھر سنا دو اور میں پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ و سلام ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ عاشقوں کے امام کو یہ مرتبہ اور یہ منزل ضرور ملے گی اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج اس سلام کو شروع کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ جب میشر کے دن وہ عظیم محفل سجے وہ سلاۃ و سلام کا عظیم منظر ہو ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے یہ سلاۃ سلام پڑھنا نصیب ہو مٹی اسلامی بھائیوں اور کے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم و سلام کو پڑھنا شروع کریں سبحان اللہ اس مبارک محفل کا آغاز کریں اس و سلام کی جو شروع کے چند اشار ہیں پہلے اس کی شرح سمجھتے ہیں اور اس پورے سلسلے کا ہم فارمیٹ یہی رکھیں گے کہ پہلے انشاءاللہ شاء چند کی شرح سنیں گے اور پھر ان اشار کو مل کر پڑھیں گے کیونکہ سمجھ کر پڑھنے کا جو لطف ہے وہ مزید دوبال ہو جائے گا سبحان اللہ وہ شیر مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام شم اے ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفی سبحان اللہ اس کے معنی ہی کتنے خوبصورت ہیں چنا ہوا افضل اعلی منتخب سبحان اللہ یہ مصطفی کا جو معنی ہے نا اعلی حضرت نے اس کو بھی اپنے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے زات زات ہوئی انتخاب, آن انتخاب, انتخاب وصف وصف ہوئے لا جواب جمع جمع نام, نام ہوا مصطفی تم, تم پہ کروڑ اچھا اب جانے رحمت سے مراد رحمت کی جان سبحان اللہ رحمت کی جان یہاں کہا جا رہا ہے گویا کرم کی روح سبحان اللہ اچھا شمع کہتے ہیں چراغ کو مومبتی کو اور شم محفل جو ہوتی ہے وہ محفل پوری محفل کی جان ہوا کرتی ہے اور آقا وہ شمع ہے جو بزم ہدایت کی شمع ہے یہ بزم ہدایت سے مراد کیا ہے رہنمائی کی مجلس یعنی نبیوں کی جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی انبیاء کی جو بزم ہے اس کی روشن شمع میرے آقا ہے رب کی رحمت کی جان جو ہے وہ نبی پاک علیہ السرات وسلام ہے اور اعلیٰ حضرت اس شیر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں سبحان اللہ امام اہل سنت نے اس مصرے کو گویا ایسی محبت سے لکھا کہ ساری دنیا میں یہ مصرہ بچے بچے کو گویا یاد ہو گیا اے اللہ اے تعالی کے برگزیدہ چنے ہوئے اور رحمت و ایمان کی جان پیارے نبی آپ پر لاکھوں سلام ہو اور اے گروہ علیہ سلام کی محفل کی روشن شمع آپ پہ لاکھوں سلام ہو سبحان اللہ یہ مانا بنتا ہے صفا جان رحمت پہ لاخو سلام شمعِ بزبِ ہدایت پہ لاخو سلام اب اگلے شیر کی طرف چلتے ہیں مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود گلِ باغِ رسالت پہ, لاخو, پہ لاخو, سلام. لاخو سلام مہر کہتے ہیں سورج کو چرخ سے مراد ہے آسمان اور گل سے مراد ہے پھول اور باغِ رسالت نبوت و پیغمبری کا جو گلشن ہے رسالت کا جو باغ ہے یہاں یہ مراد ہے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں کر رہے ہیں آسمان نبوت و رسالت کے سراجم منیر ہمارے پیارے آقا علیہ سرۃ وسلام کی ذات بابرکات یہ چمکتا ہوا روشن اور نورانی درود پاک نازل ہو ان پر ایسا درود نورانی نازل ہو اور گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول رسولوں کے رسول اللہ تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام ہو کیونکہ گلستان نبوت و رسالت میں آپ کے کھلنے سے ایسی بہار آئی کہ آپ کے بعد کسی غنچے کے چٹکنے یعنی نیا نبی آنے کی گنجائش ہی باقی نہ رہی سبحان اللہ گویا نبی پاک علیہ السلام پر درود بھی بھیجا جا رہا ہے اور خاتم النبیین ہونے کی بات بھی کی جا رہی ہے اب جناب چلتے ہیں تیسرے شیر کی طرف شہریارِ عرم تاجدارِ حرم بہار شفاعت پر لاکھوں سلام سبحان اللہ شہر یارِ یعنی جنت کا بادشاہ ارم کہتے ہیں جنت کو اور ایرم یعنی جنت کے بادشاہ تاجدار حرم سبحان اللہ کابے کا آقا یعنی کعبہ مشرفہ جہاں ہے حرم ہے وہاں کے تاجدار سبحان اللہ اب نا بہار یعنی نئی رونق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے پیارے القابات سے اعلی حضرت امام اہل سنت یاد فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جنت کے بھی بادشاہ ہیں آپ حرم کے بھی بادشاہ ہیں آپ حرم کے بھی تاجدار ہیں سبحان اللہ اور ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یوں عرض کیا جا رہا ہے کہ جنت کے بادشاہ کعبہ مکرمہ کے فرما روا حبیب کبریا اور روز محشر گنہگاروں اور سیاحکاروں کے لیے بلکہ تمام اہل بحشر کے لیے رونقوں اور خوشیوں کا کرنے والے آقا پر لاکھوں درود و سلام ہو. یاد رہے نبی پاک علیہ السلط نے خود فرمایا روز محشر رضوان جنت یعنی حضرت رضوان جو جنت کے دروازے پر موجود دربان ہوں گے وہ تمام اہل محشر سے کہیں گے کہ اللہ نے مجھے جنت کی چابیاں شہری ارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے اللہ اکبر جب ہی تو ہم نبی پاک کو مالک کے جنت کہتے ہیں یہ رب کی عطا سے مالی کے جنت ہیں اللہ نے یہ کرم فرمایا ہے ہمارے آقا علیہ رات وسلام پر تو اب اس تصور میں جھوم کر ذرا شیر کو سنیے شہری تاج حرم, حرم, حرم, حرم نو بہار شفاعت شفاعت سلام سلام سلام ان تینوں اشار کو اب ایک ساتھ سنتے ہیں اور پھر مل کر دنیا میں جہاں ہیں اس سلط و میں شامل ہو جاتے ہیں مصطفیٰ جان, جان رحمت, رحمت, رحمت, رحمت پہ لاکھوں سلام شمب ہدایت پہ لاکھوں سلام پر روشن جرور گلے باغ پھر لاکھوں سلام شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پھر لاکھوں سلام سلام شم بز میں ہدایت دایا پیلا سلام شم بز میں ہدایت دایا پیلا سلام مہرے چرخے نوبوت گوت پہ رشن درود مہرے چرخے پیرا شن رود بھولے بابے ریسارت پلا گھوسلا سلام صفا جانے دوں سلام شمعِ بز میں گا